لا لعل يحدث بعد ذلك <سؤال> میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان حد رحم کرنے والا ہے اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کی ابتدا میں طلاق دو اور عدت کو گن لیا کرو اور اس بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ اپنے گھروں سے خود نکلیں مگر یہ کہ وہ کسی کھلی برائی کا ارتکاب کر بیٹھیں اور یہ احکام اللہ کے حدود ہیں اور جو شخص اللہ کے حدود کو تجاوز کرے گا وہ اپنے آپ پر ظلم کرے گا آپ نہیں جانتے شاید اللہ اس طلاق کے بعد کوئی نئی صبیل پیدا کر دی ابن ابی حاتم نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ رضی اللہ عنہ کو طلاق دے دی تو وہ اپنے باپ ماں کے پاس چلی گئیں یہ آیت نازل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ وہ حفصہ کو واپس لے لیں اس لیے کہ وہ روزہ دار اور تہجد گزار ہیں اور جنت میں آپ کی بیویوں میں سے ہوں گی حسمی نے مجموع زواحد جلدار صفحہ تین سو چھتیس میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو بازار اور ابو یعلا نے روایت کی ہے اور ابو یعلا کی سند کے روات صحیح بخاری کے روات ہیں عصایت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر آپ کی امت کو مخاطب کر کے فرمایا ہے کہ مسلمانوں جب تم کسی ضروری امر کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دینی چاہو تو اس بارے میں اللہ کے عوامر کا لحاظ کیے بغیر فوراً ہی طلاق نہ دے دو بلکہ مشروط طریقے کے مطابق طلاق دو یعنی ایسے تہر میں طلاق دو جس میں تم نے ان کے ساتھ جمع نہ کیا ہو تاکہ ان کی عدت کی مدت واضح اور معلوم رہے اس لیے کہ اگر تم انہیں حالت حیض میں طلاق دو گے تو وہ حیض عدت میں شمار نہیں ہوگا اور ان کی عدت کا زمانہ طویل ہو جائے گا اسی طرح اگر تم انہیں ایسے تہر میں طلاق دو گے جس میں ان کے ساتھ جمع کیا ہے تو ممکن ہے کہ حمل قرار پا جائے اور معلوم نہ ہو سکے گا کہ اس کی عدت کے لیے ماہواری کا اعتبار ہوگا یا وض حمل کا اور مسلمانوں اپنی متعلقہ بیویوں کی عدت کا زمانہ ٹھیک سے یاد کر لو اگر عورت ایسی ہے جسے ماہواری آتی ہے تو تین ماہواری کے ذریعے اور اگر ماہواری بند ہو چکی ہے تو مہینوں کے شمار کے ذریعے یا حاملہ ہے تو وز حمل کے ذریعے اس لیے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے حق طلاق دینے والے شوہر کے حق اور اس مرد کے حق کی حفاظت ہوتی ہے جو اس عورت سے آئندہ شادی کرنا چاہے گا نیز متعلقہ عورت کے حق نان و نفقہ کی حفاظت ہوتی ہے اور مسلمانوں اپنے تمام امور میں اللہ سے ڈرتے رہو جو تمہارا رب ہے اور ان متلقہ عورتوں کو ان گھروں سے نکل جانے پر مجبور نہ کرو جن میں طلاق کے وقت وہ رہائش پذیر تھیں اس لیے کہ زمانہ عدت میں اس کی رہائش کی ذمہ داری شوہر پر ہے اور ان عورتوں کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکل کر کہیں اور چلی جائیں اس لیے کہ زمانہ عدت میں وہ شوہر کی زوجیت میں ہی باقی رہتی ہے البتہ اگر متلق عورت ذنا یا کسی ایسے برے قول یا فعل کا ارتقاب کر بیٹھتی ہے جو اہل خانہ کی ذلت و رسوائی کا سبب ہو تو ایسی صورت میں اس گھر سے اس کا نکال دینا جائز ہوگا کیونکہ شریعت نے رہائش کو شوہر کے ذمے اس کی رعایت کرتے ہوئے واجب قرار دیا تھا اور جب وہ خود کوئی ایسی حرکت کر بیٹھی جو شوہر اور اس کے گھر والوں کے لیے پریشانی کا سبب بن گئی تو اس کا وہاں سے نکال دینا جائز ہوگا اگر متعلقہ بائنہ ہے تو اس کے لیے رہائش واجب نہیں ہے اس لیے کہ رہائش نان و کتاب ہے اور نققہ متعلقہ رجائیہ کے لیے ہے نہ کہ بائنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مسلمانوں ابھی جو احکام بیان کیے گئے ہیں وہ اللہ کے حدود ہیں ان سے تجاوز کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اور اس سراہت کے باوجود اگر کوئی شخص ان حدود سے تجاوز کرتا ہے تو وہ اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے اور جلدی یا دیر سے اللہ کی سزا کا حقدار بنتا ہے مسلمانوں تمہیں معلوم نہیں کہ زمانہ عدت سے متعلق جو احکام ابھی بیان کیے گئے ہیں ان میں اللہ نے کیا حکمتیں مزمر رکھی ہیں ممکن ہے کہ شوہر کے دل میں اللہ تعالیٰ متعلقہ کی محبت دوبارہ ڈال دے اور اسے واپس کر لے اور پھر سے عمدہ ازدواجی زندگی گزارنے لگے ہو سکتا ہے کہ طلاق کا سبب بیوی کی جانب سے رہا ہو اور زمانہ عدت میں وہ سبب زائل ہو جائے اور شوہر اسے واپس لے لے اور ایک ظاہر حکمت یہ بھی ہے کہ زمانے عدت کے ختم ہونے تک یقین ہو جاتا ہے کہ عورت کا رحم طلاق دینے والے شوہر کے بچے سے پاک و صاف ہے فطلق و کی جو تفسیر ابھی گزری ہے اس سے مراد یہ ہے کہ طلاق ایسے تہر میں دی جائے جس میں اس کے ساتھ جمع نہ کیا گیا ہو اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ فقا نے اسی سے استفادہ کرتے ہوئے طلاق کی تین قسمیں بتائی ہیں پہلی طلاق سنت ہے یعنی آدمی اپنی بیوی کو ایسے تہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ جمع نہ کیا ہو یا وہ حاملہ ہو جس کا حمل ظاہر ہو چکا ہو دوسری طلاق بدعت ہے یعنی شوہر اپنی بیوی کو حالت حیض میں یا ایسے تہر میں طلاق دے جس میں اس کے ساتھ جمع کیا ہو اور تیسری قسم نہ طلاق سنت ہے نہ طلاق بدعت یعنی نہ بالغہ ہو یا بوڑھی ہو گئی ہو یا جو ابھی اپنے شوہر سے نہ ملی ہو طلاق بدعی کے بارے میں علماء اسلام کی دو رائے ہے جمہور کا خیال ہے کہ طلاق واقع ہو جائے گی اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ ان کے شاگرد امام ابن القیم اور اکثر محدثین کی رائے ہے کہ طلاق بدعی حرام ہے اور واقع نہیں ہوتی ہے نیز ان کا یہ بھی خیال ہے کہ اگر کوئی شخص ایک ہی مجلس میں تین طلاقیں دے دے گا تو صرف ایک ہی واقع ہوگی اس لیے کہ جس طرح حیض میں اور ایسے تہر میں طلاق دینا ناجائز ہے جس میں شوہر نے جمع کیا ہو اور طلاق واقع نہیں ہوتی اسی طرح ایک مجلس کی تین طلاقیں بھی حرام ہیں اس لیے صرف ایک ہی واقع ہوگی باقی دو طلاقیں لغو قرار دے دی جائیں گی